بعض غلط فہمی اور ان کا ازالہ درس جاری ہے اور آج کے درس میں ہم آغاز کرتے ہیں میری غلط فہمی ہے آج کے درس میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ مجاہدین پر ظلم کرتے ہو اور تحمت لگاتے ہو اور یہ ظلم اور تہمت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان مجاہدین کو خوارج بنا دیا اور خوارج جو ہیں وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے اور ہم یہ نہیں کرتے آپ ہماری علماء کی باتیں سنیں ہم نے کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ تکفیری ہیں ہم تکفیری نہیں ہیں ہم پہ توہمت لگا دی گئی ہے اس کے جواب میں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ خوارج کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر کفر کا فتوا لگاتے ہیں لیکن صرف یہ نشانی نہیں ہے یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے خوارج کو خوارج کیوں کہا جاتا ہے ان کی سب سے بڑی نشانی جب بھی جہاں بھی پائی جائے وہی وہ ان کی بنیادی نشانی ہے اسی لیے ان کا نام بھی خوارج رکھا گیا ہے اور وہ ہے حکمران کے خلاف نکلنا خوارج خروج سے لے گیا خروج مطلب نکلنا حکمران کے خلاف نکلنا یہ بنیادی نشانی ہے خوارج کی اور آپ لوگوں سے یہ ہوا ہے فاسق حکمران کے خلاف نکلنا کاروائی کرنا سٹرائکس کرنا خود کچھ حملے کرنے سب کچھ ہوا ہے تو آپ پر تو کسی نے ظلم نہیں کیا الحمدللہ للہ نہ ہی کوئی توہمت ہے نہ ہی بہتان ہے جو عمل آپ سے ہوا اسی کو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہم کسی پر افر کا فتویٰ نہیں لگاتے اس پر بھی نظر ثانی کیجیے کیونکہ حکمران فاسق حکمران کافر ہے یہ آپ ہی کے علماء کے فاتجوں جو آپ علماء سمجھتے ہیں اور اگر آپ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو واقعہ اس کی گواہی دیتا ہے دور نہیں جاتے آج سے تین دن پہلے واہ کینٹ میں جو دھماکہ ہوا ہے پاکستان میں اسلام آباد کے قریب ستر معصوم جانے چلے گئے ستر لوگ بھر گئے اور ایک سو دس ہاسپٹل میں ابھی تک موجود ہیں ان میں سے پچاس کی حالت تشویشناک ہے آئی سی یوز میں پڑے ہیں تقریبا ان کا کیا گناہ تھا ان کو کیوں قتل کیا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں سوائے تین راستوں کے نمبر ایک ازانی المحسن اگر شادی شدہ مسلمان زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے اور قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ اس کا زنا ثابت ہو گیا ہے تو اس پر حد قائم کی جاتی حکمران وقت اس پر حد قائم کرتا ہے کیا وہ زانی تھے سارے وہ سارے شا... شادی شدہ زانی تھے کوئی بھی نہیں کہے گا نمبر دو محسن دوسرا ہے القاتل جو شخص کسی شخص کا قتل کرتا ہے اور اگر اس کا قتل ثابت ہو جائے قاضی فیصلہ کرے گا اور حکمران وقت اس پر حد کام کرے گا قصاص کے قتل کا بدلہ قتل کیا وہ سارے کے سارے قاتل تھے کوئی بھی نہیں کہے گا اس فیکٹری میں مزدور تھے کام کرنے والے تھے سارے قاتل نہیں تھے اور بات یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شامل ہو شریعت میں ہو سکتا نہیں ہوتا حدود شرعیہ کے متعلق شب, ایک شبہ بھی آ جائے تو ہد قرمی کی جاتی شبہ ایک آ جائے ہد قم نہیں کی جاتی جب تک یقین نہ ہو جیسے کہ سورج باہر چمک رہا ہے ایسے یقین نہیں تو حد قرب نہیں کی جاتی دلائل کو دیکھنے کے بعد یقین ہونے کے کیا وہ سارے قاتل تھے کوئی بھی نہیں کرے گا تیسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو دین کو چھوڑ چکا ہے جو دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے اس کو تو قتل کرنا ہے قاضی فیصلہ کرے گا دلائل دیکھنے کے بعد حجت قائم کرنے کے بعد اور حکمران وقت اس پر حد قائم کرے گا یہ تین ہیں اور آپ لوگ کے پاس صرف ایک ہی جواز ہے اور وہ ہے تیسرا کہ وہ مرتد ہے حکمران کافر ہے اس کی فوج اس کی تائید کرنے والی کافر ہے اس کی پولیس اس کی تائید کرنے والی کافر ہے اور ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں بیچ میں تو ویسے لوگ مر جاتے ہیں یہ اگلی غلط فہمی آگے بیاں کروں گا میں انشاءاللہ اگر آج آپ ملا تو کہ ہم مارنا نہیں تو ویسے مر رہا تھا ہم نے مار دیا تو کیا ہوا حالانکہ کوئی بھی مومن انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کافی اگر مومن کو مارتا ہے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اور مسلمان مسلمان کو قتل کری دونوں برابر ہیں دونوں برابر نہیں ہے دوسری آپ کی بات یہ دوست نہیں کہ ہم نے تہمت لگے ہم نے کسی پہ توہمت نہیں لگائی